السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین واشد اللّہ الہد اللہ شریق اللہ واشد الن محمد رسول قبروں اور مزاروں کو غسل دینا بدعات ہے یہ موضوع تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن یہ عمل بہت سنگین ہے کیونکہ یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صناحٹ ہجڑی میں مکہ کو فتح کیا اور سب کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے یعنی ہر دن کا الگ الگ بت انہوں نے بنا رکھا تھا جب اللہ رب العالمین نے مکہ فتح کرایا تو آپ نے خانہ کعبہ کو کہوتِ مشرفہ کو شرک کی غلاظت سے دھلنے کا آپ نے اسے حکم دیا اور بتوں سے خانے کعبہ کو پاک کیا گیا اور جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے ان تمام جگہوں پر ہمارے نبی نے پانی پھینکنے کا حکم دیا اور اس طریقے سے اسے آپ سمجھ لیں کہ خانے کعبہ کو غسل دیا گیا اسی دن سے آج تک کعبہ مشرفہ کو غسل دیا جاتا رہا ہے اور جو ہمارے ملکوں کے اندر قبروں اور مزاروں کو غسل دیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ امانبی نے کھانے کعبہ کو غسل دیا تھا یا پانی پھینکا تھا تو اسی لحاظ سے وہ لوگ کھانے اپنے اپنے مزاروں کو اور قبروں کو غسل دیتے ہیں میرے بھائیوں یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے یہ دین کے اندر بدات ہے اور یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے کہ مزاروں کو غسل دینا یا قبروں کو غسل دینا اور جب غسل دیتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ عرق گلاب زعفران خوشبو اور نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں اور تأثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ جیسے خانہ کعبہ مقدس ہے ایسے یہ مزار بھی مقدس ہے لہذا جیسے خانہ کعبہ کو ایک بار غسل دیا جاتا ہے ایسے اسے بھی غسل ہم دیتے ہیں حالانکہ اگر غسل دینا قبروں اور مزاروں خبروں کو جائز ہوتا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو غسل دیا جاتا آپ کے بعد آپ کے صاحب کرام خلفائے راج ہیں اور اس طریقے سے صاحب کرام ہیں کبھی بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو غسل نہیں دیا لہذا غسل دینا یہ کیا ہے قبروں اور مزاروں کو یہ دین کے اندر بدعت ہے نئی چیز ہے آدمی مسجد کو غسل دیتا ہے اپنے گھر کو دھلتا ہے پاک صاف کرتا ہے مزار یہ کیا ہے مزار وہ اسی شریعت کے اندر غلط ہے قبر ہوتا ہے مزار نہیں ہوتا ہے کہ مزاریں تو سب کے سب پختہ ہوتی ہیں قبریں تو کچی ہوتی ہیں پختہ نہیں ہوتی ہیں لہذا ان کو دھلنے کی اور اس کو غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اگر آدمی قبر کی زیارت کے لیے جاتا بھی ہے قبرستان کی زیارت کے لیے تو دعا پڑھ کر کے دور سے چلا آتا ہے وہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا جیسے مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کی نماز میں پڑھنے آنے کی وجہ سے مسجد کو دھلنا پڑتا ہے صفائی کرنی پڑتی ہے ایسی چیز تو وہاں ہوتی ہی نہیں ہے لہذا مزاروں کو دھلنا یہ کیا ہے یا قبروں کو دھلنا یہ شریعت کے اندر بالکل نئی چیز ہے یہ ناجائز ہے اور حرام ہے میں نے کہا کہ مسجدوں کو انسان غسل دیتا ہے یا دھلتا ہے اس کے لیے بھی سال میں ایک مرتبہ نہیں ہے جب ضرورت پڑتی ہے جمعہ کے دن عام طور پر مسجدوں کو لوگ دھلتے ہیں صفائی کی جاتی ہے خاص طور سے وہی حصہ جہاں پر کارپیٹ وغیرہ نہیں بچھے رہتے ہیں یہ اگر کارپٹ بچھے ہیں تو ان کی باقاعدہ ویکنگ مشین سے ان کی صفائی کی جاتی ہے جھاڑو دیا جاتا ہے یہ صفائی کے لیے ہوتا ہے مسجد کی صفائی کے لیے کیونکہ وہاں پر اللہ کے بندے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور صفائی دین اسلام کے اندر مطلوب ہے لیکن جو مزار ہوتا ہے جو قبرستان ہوتی ہے وہاں پر تو یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے وہاں تو ایسی کچھ گندگی یا لوگوں کے آنے کا ہجوم اور بھیڑ بھاڑ کہ دن میں پانچ مرتبہ لوگ آتے ہیں یا اس طریقے سے اور دنوں میں آتے ہیں ایسی کوئی چیز تو رہتی نہیں ہے لوگ دعا پڑھ کر کے چلے آتے ہیں اس لیے وہاں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اشراب بھی ہے فضول خرچی بھی ہے پانی کا ناجائز استعمال بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دین کے اندر نئی چیزیں بدعت ہے کسی کی خبر نہیں دھلی گئی آج تک صاب کرام کی خبر خلفۂ راج کی کی ہیں کیا ان کی قبروں سے کسی قبر زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے خد اللہ کیسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر آج تک اسے نہیں دھلا گیا صحاب کرام نے اسے نہیں دھلا تو کیا ہمادی کی قبر سے دیگر جو لوگ ہیں ان کی قبریں کیامیت کی رکھتی ہیں تو یہ سب غلط ہے دین کے اندر نئی چیز ہے بدعات ہیں اور قبروں کے تعلق سے جہاں بہت ساری خلافات اور بدعات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں انہیں میں سے باقاعدہ یہ بھی ہے آپ دیکھیں باقاعدہ عرص منایا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ باقاعدہ اسے دھولیں گے قبر مزار کو ممکن ہفتہ بھی دھلتے ہوں لیکن ایک سال اسے باقاعدہ احترام کیا جاتا ہے اس کا اعلان ہوتا ہے باقاعدہ اور اس کے لیے عرق گلاب اور خوشبو اور زعفران اور نہ جانے کتنی کتنی خوشبو کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو یہ فضول خرچی تو ہے ہی ہے شریعت کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ دین کے اندر بدعت ہے لہذا اس سے بچنا ہمارے لیے بےحد ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے کے امین و صلی اللہ علیہ محمد والمائن و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ